السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کے سلسلے میں ایک مثال کی تھی ایک پرابلم سلیکشن پرابلم جس کے لیے ہم نے اصل میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کی ایک ویریشن استعمال کر کے ایک نہایت عمدہ الگم ڈسکس کیا تھا اور وہ الگ پارٹیشننگ کے ذریعے کام کرتا تھا یاد دہانی کے لیے چند باتیں دہراتے ہیں پہلی بات کہ یہ سلیکشن پرابلم کیا تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس کچھ نمبرز ہیں فرض کریں اور ان میں سے آپ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی خاص رینک کا نمبر تلاش کر کے بتاؤ رینک کی ڈیفینیشن اس طرح تھی کہ فرض کریں اگر وہ نمبرز سارٹیڈ ہوتے تو ہر نمبر جو ہے وہ اپنی رینک والی پوزیشن میں آ جاتا ہے اگر فرض کریں ہم اس ڈیٹا کو سارٹ کریں اسینڈنگ آڈر میں یا دوسری ڈیفینیشن کہ رینک کا مطلب کہ ایک نمبر جو ہے اگر اس کی رینک فائیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیٹ اف نمبرز میں چار اور نمبرز جو ہیں وہ اس نمبر سے چھوٹے ہیں جس کی بنا پہ اس کی رینک جو ہے وہ پانچ بنی اسی طرح بقیہ نمبرس جو ہیں اگر آپ یہ گنیں کہ ایک خاص نمبر سے کتنے نمبرس چھوٹے ہیں تو وہ گنتی جمع ون آپ کو اس نمبر کی رینک دے دے گی اس سے جب رینک کی ڈیفنیشن کو دیکھا تو صورت حال کچھ یوں بنی کہ کیوں نہ ہم نمبرس کو سارٹ کر لیں کیونکہ اس کی بنا پہ یہ جو چھوٹے بڑے والا معاملہ ہے یہ ایک دفعہ طے ہو جائے گا اور اس کے بعد جس نمبر مرضی کی رینک آپ جاننا چاہیں اب سمپلی اس کی سارٹ آرڈر میں جو پوزیشن ہے اس کو دیکھیں اور وہ اس کی رینک ہوگی البتہ جہاں تک سارٹنگ کا معاملہ ہے مرز شارٹ ہم نے ایک الگریدم اینالائز بھی کیا اس سے پہلے پچھلے کورسز میں ہم اور بھی سارٹنگ ایلگردم دیکھ چکے ہیں اور یہ بات طے پا چکی ہے اور بعد میں ہم اور تفصیل سے اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ سوڈنگ الگردمس بہتر سے بہترین جو ہیں وہ جنرلی n لاگ n الگمس ہوتے ہیں تو وہاں پہ خیال آیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس سلیکشن پرابلم کے لیے یعنی کہ نمبرز جو ہیں ان کی رینک نکالنے کے لیے n لاگ n سے بہتر کوئی الگردم بنا سکیں اور اگر ایسا ممکن ہے تو وہ کیا ہوگا وہاں پہ کچھ یوں نہیں لگتا تھا کہ یہ سورٹنگ کو ہی آپ کسی طرح تبدیل کر دیں تو یہ سلیکشن پرابلم کا حل کرنے والا الگریدم بن جائے گا وہاں پہ میں میں نے آپ کو پرٹیشن بیسٹ ایک الگریدم بتایا جو کہ ڈیٹا سیٹ کو لے کے ایک بڑے خاص انداز سے ڈیٹا کو لے کے پرٹیشن کرتا ہے تین حصوں میں اس پارٹیشننگ کی میں نے آپ کو مثال بھی دکھائی تھی اور اس کے بعد سلائیڈز کی مدد سے آپ کو پورا سلیکشن الگریدم چلا کے بھی دکھایا تھا آئیے اب ہم اس الگریدم کے بارے میں اینالیس کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ڈسکشن کرتے ہیں البتہ پہلے اس الگریدم کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیجیے یہ میں سلائیڈ پہ آپ کو دکھاتا ہوں سلیکٹ پروسیجر جس میں ہم ایک ارے بھجوا رہے ہیں جس میں نمبرس ہیں فرض کریں یہ اے ارے جو سب سے پہلی آرگیومینٹ اس کے بعد ہم پی بھجوا رہے ہیں اور بکیا پرس آر اور کے سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ اگر پی اے کے برابر ہے تو ہم سمپلی اے پی ریٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو رینج ہے جس ارے کو ہم نے پروسیس کرنا ہے وہ ایک ایلیمنٹ پہ مشتمل ہے تو اس لیے کچھ خاص کرنے کی ضرورت نہیں البتہ اگر پی از لیس دین آر تو پھر ہم نے یہ کاروائی کی تھی کہ ہم نے جو ہمیں اے ارے کی سیگمنٹ ملی ہوئی ہے پی سے آر تک اس میں سے ہم نے پیوٹ نکالا یہ پیوٹ ہم نے ایلیمنٹ آف اے لے کے ایکس میں ڈال لیا اس کے بعد ہم نے اس پیوٹ کو استعمال کر کے یہ جو A اور اے پی سے آر تک ہے اس کو ہم نے پارٹیشن کیا اور یاد ہوگا آپ کو پارٹیشن میں تین حصے بنے تھے ایک وہ pivot, اس کے بعد سے دائیں جانب وہ ایلیمنٹس جو ایکس سے چھوٹے ہیں اور دائیں جانب وہ جو سے بڑے ہیں یہاں پہ لیس دین ایکول کی بھی بات آ سکتی ہے لیکن فرض کریں کہ ہمارے پاس جتنے ایلیمنٹس آف اے ہیں وہ سارے ڈسٹنکٹ ہیں یعنی کہ ان میں سے دو نمبر جو ہیں وہ برابر نہیں آپس میں اس کے بعد بنی تھی کہ جو پیبٹ ہے وہ پی اور آر رینج میں جہاں پہ فائنل پوزیشن پہ آتا ہے وہاں ہم اس کی رینک نکالتے ہیں جس کا فارمولا یہ اب آپ کے سامنے ہے پانچویں لائن پہ کہ رینک ایکس ایکولز کیو مائنس پی پلس ون اب یہاں پہ پھر وہ اسٹیٹمنٹ والی کاروائی آئی تھی کہ جو رینک ہم تلاش کر رہے ہیں یعنی کہ K اگر وہ رینک آف ایکس کے برابر ہے تو پھر ہمیں وہ فائنل نمبر مل گیا جس کی رینک اب کے ہے جس کی ہمیں تلاش تھی تو یہاں پہ دیکھیے ہم نے ایکس ریٹرن کیا ادروائز اگر کے جو ہے وہ رینک ایکس سے چھوٹا ہے تو پھر ہم نے کہا تھا کہ جس نمبر کی ہمیں تلاش ہے جس کی رینک کے ہے وہ اس سب پی سے آر جو ہے اس کے جو پرٹیشنڈ حصہ لیفٹ سائڈ پہ ہے اس پیبٹ ایلیمنٹ کے یعنی کہ پی سے لے کے کیو مائنس ون تک اس میں وہ موجود ہے اور اگر گریٹر دین رینک آف ایکس تو اس case میں یہ کے ایلیمنٹ ہے یہ دائیں جانے والے حصے میں موجود ہے یعنی کہ کیو پلس ون آر البتہ یہاں پہ دیکھیے میں نے رینک جس کی مجھے تلاش ہے K, اس سے میں نے کیو سبسریکٹ کیا کیونکہ اگر وہ پوری ارے میں اس کی پوزیشن پانچ تھی تو اس کے چھوٹے حصے میں اسپٹ کے بعد والے حصے میں اس کی پوزیشن اصل میں اب کم ہو جائے گی یہ تصویری خاکہ بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا بلکہ اس کو ہم نے ان اے سینس الگم کو ہاتھ سے چلا کے اس تصویری خاکے کی مدد سے ہم نے ایک ایلیمنٹ کی رینک ڈھونڈی تھی اور رینک ہمیں تلاش تھی کے ایکول سکس یعنی کہ یہ جو نمبر سب سے پہلے دائیں جانب آپ کے سامنے ہیں پانچ نو دو چھ چار سے لے کے سات تک ان میں جو رینک سکس والا نمبر ہے اس کی ہمیں تلاش تھی اور یہ تصویری خاکہ اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو کاروائی یوں تھی کہ ہم نے چار جو تھا اس کو پیوٹ کے طور پر چنا تھا یہ اس وقت ہم نے کہا تھا کہ رینڈملی ہم نے اس کو چن لیا اس کو چننے کے بعد ہم نے پارٹیشنی کی جس کی بنا پہ دیکھیے چار اب ذرا سا اوپر شفٹ ہو گیا البتہ اگر آپ چار سے اوپر دیکھیں تو نمبرز تین ایک اور دو موجود ہیں اور چار سے نیچے 6 نو پانچ اور سات موجود ہیں اس حساب سے اب یہ ارے جو ہے جو کہ میں نے ورٹیکلی دکھائی ہے اب پارٹیشن ہو چکی ہے چار سے چھوٹے ایلیمنٹس اوپر ہیں چار سے بڑے ایلیمنٹس نیچے ہیں اور چار جو ہے وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ آ چکا ہے یہاں پہ ہم نے جب اس کی رینک دیکھی فور تو وہ وہ نہیں جو کہ کے کی ویلو ہے جس کی بنا پہ ہم نے کہا کہ چونکہ اور رینک آف ایکس جو ہے وہ فور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس ایلیمنٹ کی ہمیں تلاش ہے وہ اوپر والے حصے میں موجود ہے جس کی بنا پہ دیکھیے میں نے بکیا کاروائی میں اب یہ جو نمبرس تھے تین ایک دو چار یعنی کہ ارے کے یہ ایلیمنٹس میں نے بکیا کاروائی میں شامل نہیں کیے یہ جو اب چار نمبرز ہیں جو کہ پیوٹ ایلیمنٹ چار سے بڑے ہیں بکیا سلیکشن کی کاروائی میں اب یہی شامل ہوں گے البتہ دیکھیے کہ جو کہ اوریجنلی سکس تھا اب ہم نے اس کی ویلیو ریوائز کر کے سکس مائنس فور ٹو کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوری ارے میں رینک سکس کا نمبر جو بھی اگر ہوتا تو یہ جو چار نمبر ہیں یہ اب اس ارے کے وہ نمبرس ہیں جو کہ نمبر چار سے بڑے ہیں تو ان میں اس نمبر کی رینک جو ہے اب چھ تو نہیں ہو سکتی وہ اصل میں 6 مائنس چار چار یعنی کہ وہ نمبر جو ہم نکال چکے ہیں اس کی بنا پر صرف دو رہ جاتی ہے اب ہم نے سات کو ایز پیوٹ چنا یہاں پہ جب پارٹیشننگ کی سات اپنی فائنل پوزیشن پہ جب آیا تو نمبر 6 اور پانچ اس سے کم اور نمبر نو اس سے بڑا ہے تو دیکھیے کہ ان چار نمبروں والی جو سب ارے ہمارے سامنے ہیں اس کی پارٹیشن کے نتیجے میں کیا صورتحال سامنے آئی اور پھر یہ کہ نمبر سات جو ہے اس کی رینک تین ہے ان چار نمبروں میں اور جس رینک کی اب ہمیں تلاش ہے وہ دو ہے جس سے حاصل یہ ہوا کہ جس نمبر کی تلاش ہے وہ سات سے نچلا حصہ جو پارٹیشن حصہ بنتا ہے یعنی کہ 6 اور پانچ والے نمبرز والا اس میں وہ موجود ہے یہ پھر آخر میں 6 اور پانچ کو لیا اس میں سے 6 کو اگر پیوٹ کے طور پہ چنا تو بات بنی کہ پانچ اور 6 اس طرح ارینج ہو جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیے فائنلی 6 کی رینک جو ہے اب دو ہے جو کہ ہم تلاش کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں اب وہ جو فائنل انسر ہے وہ سامنے آ گیا کہ چھٹی رینک والا نمبر اصل میں نمبر چھ ہی ہے اور وہ یوں بھی کہ یہ جو نمبر میں نے شروع میں لیے تھے ایک دو تین چار پانچ 6 سات اور نو ان سے بھی ظاہر ہو رہا تھا لیکن یہ نمبر زیادہ بھی ہو سکتے تھے تو دیکھیے کس طرح ہم نے پارٹیشن اور پھر ہر پارٹیشن کے بعد پارٹ ایک حصہ یا ایک پارٹیشن کو ڈراپ کر کے فائنلی چند اسٹیپس میں وہ فائنل آنسر حاصل کر لیا اور ہمیں سورڈنگ کی ضرورت نہیں پڑی یہ ہے وہ ایلو جس کی بنا پہ ہم سلیکشن بلکہ یاد ہے میں نے میڈین کی بھی بات کی تھی جو کہ سلیکشن کی ایک خاص مثال ہے کہ اگر آپ این 1 این پلس ون نمبر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میڈین یہ وہ نمبر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس دس یا گیارہ نمبرز ہیں تو آدھے نمبرز اس سے چھوٹے ہوں گے اور آدھے نمبر اس سے بڑے ہوں گے جہاں تک کہ ہے, لگتا ہے کہ یہ سارٹنگ سے بہتر ہے کیونکہ ہمیں اس سارے نمبروں کو ادھر سے ادھر کرنے والی کاروائی اب نہیں کرنی پڑی ہاں نمبروں کو ہم ادھر سے ادھر کرتے ہیں لیکن ایک خاص حد تک بلکہ یہ بھی کہ ہم ارے کا کچھ حصہ ڈراپ کر دیتے ہیں فردر سے یعنی کہ ہم جب یہ جانتے ہیں یا ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس ایلیمنٹ کی ہمیں تلاش ہے وہ ایک خاص حصے میں موجود ہے تو اس کے علاوہ جو ارے کے حصے ہیں جو رینج ہے اس کو ہم دوبارہ اپنے ایلگردم میں شامل نہیں کرتے ابھی بھی چند باتیں ہیں ان میں سے انالس اس ایلگردم کا بھی ہے بلکہ وہ کاروائی ہمیں لازمند کرنی ہوگی کیونکہ ہم نے یہ کاروائی شروع ہی اس جواز پہ کی تھی کہ شاید ہم n log n الگم سے کوئی بہتر الگریدم بنا سکیں اس کی جانب ابھی ہم چلیں گے لیکن ایک تو اور باتیں پہلے کنسیڈر کر لیجئے اس میں پہلی بڑی بات جو ہے وہ یہ چوائس آف پیوٹ ہے یعنی کہ اس ایلگردم میں ہم ایک اسٹیپ پہ آ کے پی سے لے کے آر تک جو ایلیمنٹس a کے ہیں ان میں سے ہم کسی کو چوز کرتے ہیں یاد ہے وہ ایلگردم کی وہ اسٹیٹمنٹ کہ ایکس از اکول ٹو چوز پیوٹ یہ پیوٹ selection جو ہے یہ انتہائی اہم مرحلہ ہے اس ایلگردم کا بلکہ بعد میں ہم دیکھیں گے یا بلکہ اب یہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ کوک سارٹ sort جو سارٹنگ پروسیجر ہے اس میں بھی یہ پارٹیشننگ الدم استعمال ہوتا ہے وہاں پہ بھی یہ پیوٹ والی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی ہمیں اس چیز کو طے کرنا ہوگا کہ یہ پیوٹ کی جو سلیکشن ہے یہ مناسب کون سی ہے بہتر کون سی ہے اس سلسلے میں فی الحال ہم تھوڑی سی کاروائی کریں گے اور آہستہ آہستہ ہم تفصیل شاید اس کے بارے میں اور گفتگو کریں جب ہم کوئک ساٹ کی بات کریں گے البتہ چند باتیں ابھی یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ یہ ہیں ڈسکس ہاؤ ٹو چوز اے پیوٹ اینڈ دا پرٹیشنگ لیئر فور دا ماؤمنٹ وی ول اسیوم بات ٹیک این ٹائم ہاؤ مینی ایلیمنٹس ڈو وی ایچ ٹائم بات یہ ہے کہ جو سلیکشن پیوٹ کی ہے اور پرٹیشننگ کی ہے وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہ اگر وہ زیادہ ٹائم لینے لگ پڑے فرض کریں وہ n log n ٹائم پارٹیشننگ ہی لینے لگ پڑی تو پھر یہ جو ساری کاروائی ہم کر رہے ہیں یہ ناکارہ ہوگی ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ n log n سے بہتر بات بنے تو فی الحال جو بھی ہم کرتے ہیں پیوٹ سلیکشن میں اور پارٹیشننگ کے لیے اس کو ہم سیوم کرتے ہیں کہ وہ آرڈر n ہے بلکہ پارٹیشننگ جو آپ نے دیکھی اس سے ظاہر کچھ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر چونکہ ہم سارٹنگ نہیں کر رہے تو شاید یہ آرڈر n ہی ہوگی اچھا اب آئیے کہ ہم اس ایلگریدم میں چند ایلیمنٹس کو ایلیمینٹ کرتے ہیں یعنی کہ فردر کنسیڈر نہیں کرتے جب ہم ایلگردم کو آگے چلاتے ہیں اس سلسلے میں اف x از the لارجسٹ اور the smallest دین وی میں اونلی سکسیڈ انٹنگ ون ایلیمنٹ اب یہاں پہ اصل میں یہ پیوٹ کی بات آئی ایکس ہمارا وہ پیوٹ ہے تو جیسے کہ میں نے مثال میں آپ کو دکھایا ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس یہ نمبر پانچ نو دو چھ چار ایک تین اور سات اب آپ کا جو بھی پیوٹ سلیکشن ہے جو بھی پروسیجر ہے فرض کریں اس نے نمبر ون کو پیوٹ چن لیا اب آپ کا پٹیشنگ الگریدم آیا جس کے بارے میں ابھی ہم نے کچھ نہیں کہا لیکن اس کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ارے کے تین حصے بن جاتے ہیں اب ان تین حصوں کو اگر دیکھیے تو دیکھیے کیا ہوا کہ ون چونکہ ان سب میں سب سے چھوٹا ہے تو وہ تو بالکل شروع میں آ گیا اور بقیہ سارے نمبر جو ہیں وہ اس سے بڑے ہیں اب فرض کریں ہم رینک سکس والا نمبر تلاش کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ون جو ہے وہ تو بالکل شروع میں ہے یقیناً یہ رینک سکس تو ہے ہی نہیں وہ نمبر جو ہے اب اس بقیہ حصے میں جو ون سے بڑا ہے پانچ نو دو سے لے کے ساتھ تک اس میں موجود ہے جہاں تک تعلق ہوا کہ ہر سٹیپ پہ ہم ارے کا کچھ حصہ ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے بارے میں ہم فردر پروسیسنگ نہیں کرتے تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اصل میں حصے کے مناسبت سے صرف ایک نمبر سے یہ پوری ارے جو ہے یہ کم ہوئی تو ہم پہلے اگر N نمبر کے ساتھ کام کر رہے تھے, تھے اب ہم صرف N-1 سے کر رہے ہیں اب یہیں پہ فرض کریں کہ نمبر دو جو ہے وہ ایز اے چن, چنا جاتا ہے تو پھر دیکھیے کیا ہوگا کہ یہ جو بقیہ نمبرس ہیں پانچ نو دو چھ سے لے کے ساتھ تک ان میں دو جو ہے وہ بالکل شروع میں آ جائے گا اور بکیا سارے بڑے ہوں گے اور پھر وہی بات کہ جس نمبر کی آپ کو تلاش ہے وہ اس دو سے بڑا ہے تو اب آپ ایک اور نمبر کریں گے یعنی کہ نمبر دو اور ارے جو ہے وہ این مائنس ٹو رہ جائے گی جس سے حاصل یہ ہوگا کہ آپ آہستہ آہستہ اس نمبر کی جانب, جانب جا رہے ہیں یہاں پہ آپ سوچتے کہ کاش میرا یہ پیوٹ والا معاملہ جو ہے یہ بہتر ہوتا میں آدی ارے شاید ڈراپ کر پاتا جو کہ میں نے اب یہ لکھی ہے بات کہ آئی ڈی دا فیوٹ ایکس شوڈ ہیو ارک دیر از نیڈر ٹو لارج اور ٹو اسمال یہ پیوٹ کا معاملہ پھر یہاں پہ کیا بنا ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ارے کو پارٹیشن کریں اور کسی طرح وہ حصہ ڈراپ کر دیں جس میں ہمیں جواب حاصل کرنے کی امید نہیں یا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس حصے میں وہ جواب نہیں ہے تو اگر یہ حصہ بڑے سے بڑا ہو سکے تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا یہی وہ پیوٹ سلیکشن والی بات اب جہاں تک الکردمک کاروائی ہے اس کو اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ جیسے بھی آپ یہ پیوٹ کو چنیں کوشش یہ کریں کہ کسی طرح یہ ارے کو یا وہ جو سب ارے بنتی ہے پی سے لے کے آر تک اس کے دو حصے کریں برابر اگر ایسا ہوا تو ان اے سینس آپ وہ بائنری ڈویژن کرتے جائیں گے اور یاد ہے بائنری سرچ میں کیا ہوا تھا ہم سرچ کے لحاظ سے بھی یہی کرتے تھے کہ ہر دفعہ ارے کا آدھا حصہ کنسیڈریشن سے نکال دیتے تھے یعنی کہ ایک پورا لیفٹ سبٹری یا رائٹ right سبٹری ہم کہتے تھے کہ یہاں پہ یہ ہو ہی نہیں سکتا پارٹیشننگ میں بھی کچھ ایسا ہی خیال ذہن نشین رکھنا پڑے گا فی الحال ہم جو پیوٹ سلیکشن الگردم ہے اس کے بارے میں یہاں گفتگو نہیں کریں گے ہم اب اس کے انالیس کی جانب چلتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہم نے سلیکشن پروسیجر بنایا ہے یہ سرو ٹیکنیک جس میں ہم یہ پارٹیشننگ اور پیوٹنگ والا معاملہ کر رہے ہیں آپ اس کے انالیس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں پتا چلے گا کہ آیا یہ وہ جو شروع والا انس بروٹ فورس تو نہیں وہ بھی ٹھیک الگریدم ہے کہ سورٹ کرو سارا ڈیٹا یعنی کہ n log n سے یہ بہتر ایلگریدم ثابت ہوگا تو دیکھیے کیا یہ ایسا ہے سپوز able to choose ٹو چوز اے دیٹ کاز اگزیکٹلی ہاف آف دیئر To be eliminated in each phase یہ بات میں نے ابھی اب کہ ہم وہ سلیکٹ پروسیجر جو ہے وہ ریکرسلی کال کرتے ہیں اور اگر آدھا حصہ جو ہے اس میں ثابت ہوا کہ پیوٹ نہیں موجود تو اس حصے کو اب ہم کنسڈر نہیں کریں گے ہماری ریکرسو call اس کے دوسرے پرٹیشن والے حصے میں جائے گی اس کے بنا پہ اب یہ ریکرنس ریلیشن آئی جس سے جس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو اس کے سارے حصے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ٹی این اکو ٹو ون یہ تو صاف بات ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو وہی وہ آپ اسی کی آپ کو تلاش ہے ادر وائز جو ٹائم این ایلیمنٹس میں کسی رینک والے ایلیمنٹ کو تلاش کرنے میں لگتا ہے وہ اب آپ جب تلاش کریں گے اس کے آدھے حصے میں تو وہ ٹی این اوور ٹو ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو وہ پارٹیشننگ بھی کرنی پڑ رہی ہے جس کی بنا پہ یہ پلس این والی ٹرم آ گئی کیونکہ دیکھیے حصے بنانے سے پہلے آپ کو وہ پیوٹ بھی چننا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی پارٹیشننگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کا تقریباً آدھا حصہ سرچ کرتے ہیں جس کی بنا پہ یہ ٹی این اوور آیا اصل میں یہ این ٹرم جو ہے اس میں دو چیزیں شامل ہیں پارٹیشننگ کا ٹائم بھی اور وہ پیوٹ سلیکشن کا ٹائم بھی جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم فی الحال اصوم کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اوڈر این ٹائم لیتی ہیں اور یہاں پہ میں نے سمپلی این ڈال دیا اب جیسے کہ ہم ریکرنس ریلیشنس کم کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ ہم اس کا ایک کلوز فارم ایکسپریشن ڈھونڈتے ہیں تو آئیے اس کی جانب چلتے ہیں وہ یوں کہ اگر میں سمپلی اس ریکرنس کو ایکسپینڈ کروں یعنی کہ این پھر N اوور ٹو ڈالا پھر اس میں این اوور فور ڈالا تو اگر میں یہ ڈالنا شروع کر دوں تو میرے پاس یہ سمپل ایکسپریشن آ جاتا ہے کہ ٹی این از اکو ٹو این N over اوور ٹو پلس این اوور فور پلس این اوور اور یو یہ پاور of 2 سے یہاں پہ یہاں آپ کو نظر آیا کہ یہ وہی بائنری سب والی بات ہو رہی ہے کہ پاور of 2 سے میں اس کو Uh, اس رے کے حصے کرتا جا رہا ہوں اس ایلیمنٹ کی تلاش میں جس کی بنا پہ اگر میں اس کو ایز اے سمیشن لکھوں تو یہ بنتی ہے لیس دین اکول ٹو آئی فرام زیرو ٹو انفینٹی این اوور ٹو ٹو دی آئی یہ جو سم ہے اس میں n ٹو کے کانسٹنٹ ہے تو اس کو میں نے باہر نکالا اور اب میرے پاس آیا کہ این ٹائم سم فرام آئے زیرو ٹو انفینٹی ون اوور 2 to the آئی یہ سیریز جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور یہ بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ recall the formula for فور دا انفینٹ جیومیٹرک سیریز فار اینی سی یعنی کہ کانسٹنٹ سی ایپسلوٹ ویلو میں اگر وہ 1 سے کم ہے تو اس صورت میں یہ جو جیومیٹرک سیریز ہے 0 سے to سی ٹو دی آئی اس کی جو سم ہے وہ برابر ہوتی ہے 1 over ون مائنس سی اب یہاں پہ ہمارے پاس سمپل سا ایکسپریشن ہے جس میں سی کی ویلو ون ہیف ہے وہ جب اس میں میں نے ڈالی تو یہاں پہ مجھے آیا 1 over 1 over 2 جس سے آنسر آیا 2 این میرا پہلے سے بار موجود ہے جس کی بنا پہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ t ٹیو دی این از لیس to ایک این to to یاد رہے یہ میں نے سمیشن جب انفینٹی تک لے کے گیا تھا تو وہاں پہ میرے پاس یہ less than equal آیا تھا اب ٹو دی n اگر میں ایسمٹورکلی دیکھوں تو اس کو میں باؤنڈ کر سکتا ہوں ایک n فنکشن سے جس کی بنا پہ t to the n is a member of the set theta n یہاں سے یہ حاصل ہوا کہ یہ جو ہمارا ایلبردم ہے پرٹیشن بیسڈ یہ سیو ٹیکنیک جو ہم نے استعمال کی اس کے انالسس کی بنا پہ یہ آرڈر n تھیٹا n الگردم ہے پہلے سورڈنگ بیسڈ الگردم جس سے ہم سلیکشن بھی کر سکتے ہیں وہ n log n ہے یقیناً یہ بہتر الگردم ہے اور اب دیکھیے کہ یہاں پہ نہ تو ہم نے کسی کمپیوٹر کی بات کی نہ ہم نے کسی کمپائلر کی بات کی نہ ہم نے کسی کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کی بات کی ان ساری باتوں کو چھوڑ کے ہم نے پیور میتھمیٹیکل انالیس سے یہ ثابت کیا کہ یہ والا ایلگردم جو ہے یہ اس دوسرے الگریدم جو کہ سولڈنگ بیسڈ ہے اس سے بہتر ہے اور یہ جواز اب کافی ہے کہ اگر آپ کو پروگرامنگ کرنی پڑے اس الگریدم کے لیے یا اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے کہ بھئی کیس رینک والا ایلیمنٹ نکالو تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ والا الگردم آنا چاہیے اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹھیک ہے سارٹ کرو ڈیٹا اس سے بھی جواب آ جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ دس نمبرز ہیں تو اس میں پھر n لاگ n اور n کی ویلیو میں کچھ اتنا فرق نہیں ہوگا وہاں پہ ٹھیک ہے آپ سارٹ بھی کر لیں لیکن اگر نمبرز بہت زیادہ ہیں اور دوسری بات اگر آپ کو یہ بار بار کرنی ہے تب بھی یہ الگردم بہتر ہوگا البتہ اگر نمبر جو ہیں وہ سٹیٹک ہیں اور آپ نے رینک بار بار تلاش کرنی ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ان کو سارٹ کر لیں اور بلکہ جو کوئک سارٹ الگردم ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں وہ یہی کرتا ہے کہ اس پرٹیشننگ الگردم کو لے کے ڈیٹا جو ہے سارٹ کر دیتا ہے ہاں وہ پھر ان لاگ ان ٹائم لیتا ہے یہ جائزہ میں نے ان چند سلائیڈ میں بھی پیش کیا ہے سیڈا n algorithm for selection. ہم نے یہ ایلگردم سوچا اس کے انالسس کیے لیکن اس کے پیچھے کیا وہ بات ہے جس کی بنا پہ یہ آرڈر این ایلگردم بنا کیونکہ جیسے کہ میں نے یہ دوسری بات لکھی ہے کہ a theta n time algorithm would make a single or perhaps a constant number of passes of the data set فرض کریں کہ آپ ایک ایلیمنٹ کو تلاش کر رہے ہیں صرف ایک دفعہ تو آپ ایک رے جو ہے جو let's say نہیں اس پہ آپ ایک لوپ چلائیں جو 1 سے این تک جائے گا اور جہاں پہ آپ کو وہ ایلیمنٹ کی تلاش تھی جب وہ ملا آپ نے کہا یہ ہے یاد ہے جب ہم نے وہ لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ بنائی تھی ارے امپلیمنٹیشن اس کی, کی تھی یا یہ کہ ہم نے لنک لسٹ بھی بنائی تھی تو ایک ایلیمنٹ کو سرچ کرنا اور این آپریشن تھا نارملی وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ یہ الگریدم آرڈر این ہوتے ہیں البتہ یہاں پہ کیسے ہوا کہ ہمارے پاس ایک آرڈر این ایلگریدم آ گیا وہ یہ تیسری بات ان we make وی number of passes In fact it could be as many as log n یہاں پہ دیکھیے پھر وہی binary search والی کچھ مثال سی سامنے نظر آ رہی ہے اگر ہم ہر دفعہ ارے کے دو حصے کریں اور پھر جو حصہ آئے اس کے فردہ دو حصے کریں تو یقیناً جو ٹری لائف اسٹرکچر بنے گا اس سے آپ کو صاف پتا چلے گا کہ یہ لاگ n ڈیپ ہو سکتا ہے میکسمم اس کے بعد آپ کے پاس لیف نوٹس آ جائیں گے پھر یہ بات ہاؤ ایور بیکاز وی ایلمیٹ ا کاسٹنٹ فریکشن آف دی ارے وتھ ایچ فیس وی گیٹ a conversion geometric series in the analysis to the power i this shows that the total running time is indeed linear in n the lesson is worth remembering it is often possible to achieve linear running times in ways that you would not expect یہ خیر میرا خیال ہے تھوڑی سی فلسفانہ بات ہو گئی کہ اگر آپ کوشش کریں الگریدمس کے حوالے سے تو ممکن ہے کہ آپ بھی ایک ایسا الگردم تلاش کر لیں جو کہ کسی پہلے نون ایلگردم سے بہتر کاروائی کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پرابلم سامنے آئے آپ سب سے پہلے خود ایک الگریدم بنانے کی کوشش کریں بہتر یہ ہوگا بلکہ اس سارے کورس کا حاصل ہی یہ ہے کہ جو مختلف پرابلمز ہیں جو کہ روزمرہ کی پروگرامنگ یا پروفیشنل لائف میں صرف کمپیوٹر سائنٹسٹ کی لائف میں نہیں ان جنرل یہ پرابلمز جب نظر آتی ہیں تو ان کو حل کرنے کے لئے مختلف لوگوں نے کیا طریقے سوچے ہیں کیا البردم سوچے ہیں ان میں سے جو مناسب ہے آپ اس کو استعمال کیجئے اور ساتھ اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر الگردم تلاش کرنے کی کوشش کریں یہ سلیکشن الگردم ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر جو ٹاپک ہے یا اسٹریٹجی جو ہے اس کے سلسلے میں ہم نے مثال کے طور پہ کیا تھا اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم نے مرساٹ سے یہ مثال شروع کی تھی یعنی کہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں divide and conquer strategy کافی پاورفل ہے اور اس کی کئی مثالیں ہیں کئی ایسی پرابلمس ہیں جن کے لیے یہ انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے ہم اس کورس میں صرف ڈیوائڈ اینڈ کانکر تو نہیں اسٹڈی کریں گے لیکن یہ بات ذہن میں ضرور رہے کہ یہ اسٹریٹجی اور پرابلمس کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ کتابوں میں اپنی ٹیکسٹ بک میں یا اور جگہ جہاں پہ بھی بلکہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیے اور ڈیوائڈ اینڈ کانکر ایلبردمس یہ جو فکرا ہے اس کو لے کے سرچ کریں آپ کو کئی مثالیں ملیں گی یہاں پہ مقصود یہ تھا کہ یہ اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کو دیکھیں کہ کس طرح پہلے ایک پرابلم کو سالو کرنے کے سلسلے میں ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس کے لیے اسٹریٹجی کیا ہوگی اور یہ اسٹریٹجیز بعد میں اور بھی ہم ڈسکس کریں گے البتہ فی الحال ہم ایک اور انتہائی اہم ٹاپک کی جانب ٹاپک کی جانب آپ چلتے ہیں وہ ہے سورٹنگ سورٹنگ کے سلسلے میں ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر میں بھی بات کی آپ نے دوسرے کورسز میں بھی اس کے بارے میں ضرور ڈسکشن کی ہوگی کہ سورٹنگ کیا ہوتی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے اور کیوں بلکہ سورٹنگ جو ہے ایک نہایت اہم آپریشن ہے اور ایک لحاظ سے آپ اگر کمپیوٹر ایپلیکیشن دیکھیں دنیا بھر کی ساری لے کے آپ دیکھیں تو آپ کو شاید اس بات پہ حیرانگی نہ ہو کہ اس میں تقریباً اسی یا سم ٹائمز فیصد جو سی پی یو ٹائم یا جو کاروائی ہے وہ اصل میں سارٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ سرچنگ پہ مشتمل ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی جو کمپیوٹر ایپلیکیشنز ہیں اور خاص طور پہ بزنس ایپلیکیشن جو ہیں ان میں سارٹنگ جو ہے انتہائی کامن آپریشن ہے جس کی بنا پہ یہ ٹاپک جو ہے یا سارٹنگ الگریدمس جو ہے ان پہ بڑے عرصے سے بہت سارے لوگوں نے ریسرچ بھی کی اور انتہائی عمدہ الگردمس اب تک بنائے جا چکے ہیں جو موقع محل کے حساب سے یا ڈیٹا کے حساب سے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کافی اپلیکیشن جو ہیں ان میں سارٹنگ ہی ایک سٹیپ ہے جو کہ سی پی یو ٹائم یا ایکسیکیوشن ٹائم کے حوالے سے سب سے بڑا حصہ اسی کا ہوتا ہے تو مناسب بات ہے کہ جو چیز ڈومینیٹ کرتی ہے آپ کی ایکسیکیوشن ٹائم کو اس کے لیے آپ بہتر سے بہتر الگریدم تلاش کریں ہم اب صرف سارٹنگ الگریڈمس پڑھیں گے نہیں کہ سارٹنگ کرتے کیسے ہیں یاد ہے ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر میں یہ بات کی تھی بلکہ ہم سارٹنگ کے انالسز اور کچھ اور پہلو بھی سامنے لائیں گے جس سے ہمیں تھوڑی سی مہارت بھی حاصل ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سارٹنگ الگردمس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے ان کی مثالیں ان کے انالیس کی مثالیں بے تحاشا کافی زیادہ ہیں اور ہمارے لیے یہ مہارت حاصل کرنا کہ میتھمیٹکلیمس کو کیسے انالائز کیا جاتا ہے سارٹنگ جو ہے ایک بہت اچھا ٹاپک ہے یہاں سے یہ مہارت ہم لے کے آئندہ جب انالسس کریں گے تو وہاں پہ ہم یہ مہارت استعمال کر سکتے ہیں سارٹنگ الگردمس ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ڈیٹا سٹرکچرز میں ہم نے سارٹنگ الگردمس ڈسکس کیے تھے ان کے ایلگردمس بھی ہم نے بنائے تھے ان کے ہم نے پروگرامز بھی لکھے تھے اور مثالیں بھی کی تھی آئیے اب ہم انہی الگردمس کا دوبارہ جائزہ بھی لیتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ جو سارٹنگ پرابلم ہے اس کی ڈیفن یعنی کہ کیا صورت حال ہو جس میں کہ یہ سارٹنگ ہم کر سکتے ہیں وہ کنڈیشن کیا ہیں جن میں سارٹنگ ہو سکتی ہے پہلے پرابلم ڈیفینیشن اور اس کے بعد پھر ہم سارٹنگ الگس کا جائزہ لیں گے اور پھر چند ایلگمس کا تفصیلی جائزہ لے کے ہم ان کے انالسس کریں گے سب سے پہلے Sorting جو problem اس کی definition اس کے سسلے میں یہ چن سلائڈ دیکھیے سورڈنگ از اے ویل اسٹڈیڈ پرابلم فرام دی اینالس پوائنٹ آف ویو یہ بات میں کہہ چکا ہوں اور دوسری بات کہ سورڈنگ is one of the few problems where پروویبل لوور باؤنس ایگزٹ آن ہاؤ فیسٹ وی کین یہ میں بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ سورڈنگ از ون of the فیو problems ویئر پروویبل lower باؤنز ایگزٹ آن ہاؤ فیسٹ وی کین سورڈ یہاں پہ بات اصل میں یہ ہے کہ کوئی بھی الگردم ہم اگر بنائیں تو جب بہت سارے الگردم ایک پرابلم حل کرنے کے لیے بنا لیں تو ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا n log n سے بہتر الگردم ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں سورڈنگ کے سلسلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پروویبل بات ہے کہ جو کمپیرزن بیسڈ سورٹنگ ہے وہ پروویبلی این لاگ ان سے بہتر نہیں ہو سکتی یہ ہم بعد میں تفصیل میتھمیٹکلی دیکھیں گے فی الحال آگے چلیے ان given وی آر گون این رے اے ون تھرو این n این n بلکہ این یا این we are to reorder these elements into increasing or decreasing order ya ascending and descending order more generally a is an array of objects and we sort them based on one of the attributes called the key value کی value نی ناٹ بی اے نمبر اٹ کین بی اینی آبجیکٹ فروم اے ٹوٹلی اوڈرڈ ڈومین سورڈنگ حوالے سے یہ بات تو ظاہر اب ہو چکی ہے کہ ہم صرف نمبرس کو نہیں سارٹ کرتے بلکہ ہم کئی مثالیں ایسے دیکھ چکے ہیں بلکہ وہ یاد ہے آپ کو بائنری سرچ ٹری والی مثال جہاں پہ ہم نے نام اور ٹیلیفون نمبرس کی بات کی تھی وہاں پہ بات ہوئی تھی کہ ناموں کو کیسے شارٹ کریں گے ان جنرل سورٹنگ جو ہے وہ آپ ایک ریکڈ کی کرتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ وہ ٹیبل ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ذہن میں لائیں جہاں پہ بھی ہم نے یہ کی, کی بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایک ریکڈ ہے فار ایگزامپل نام ٹیلیفون نمبر ایڈریس ڈیٹ آف برتھ اور بقیہ ایسی چیزیں کسی شخص کا اور ایسے کئی اشخاص ہیں ان کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہ نام جو ہیں ان کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو بقیہ ڈیٹا ہے وہ بھی ان ناموں کے ساتھ ہی شامل ہے یعنی کہ وہ پورا ریکڈ بنتے ہیں ان میں سے ایک آئٹم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کی اور اس کی, کی بنا پہ آپ شارٹنگ کرتے ہیں دوسری یہ بات کہ یہ جو کی ہے یہ ایک خاص ڈومین کا حصہ ہونی چاہیے جو کہ totally ordered ہے اس کا کیا مطلب ہے دوبارہ slide کی جانے بائیے The key value need not be a number It can be any object from a totally ordered domain Totally ordered domain means that for any two elements of the domain x and y either x is less than y ٹو وائی اور ایکس از گریٹر دین وائی یہ اب آپ کی کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کی کے طور پہ چنا تو دو ریکڈ ہیں ان کی جو دو کیز ہیں ایکس اور وائی ان میں یہ ریلیشن شپ جو ہے کہ ایکس از لیس دین وائی ایکس از ایکل ٹو وائی یا تیسری کہ ایکس گریٹر دین وائی ان میں سے ایک نہ ایک سچ ہونی چاہیے اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر سارٹنگ کے حوالے سے جو کی آپ نے چنی یا جس آبجیکٹ کی بنا پہ آپ سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ سارٹنگ ممکن نہیں ہوگی کیونکہ سارٹنگ کے اندر یہ کمپیریزن جو ہے دو کیز کا یہ لازمی ہے اسی کی بنا پہ آپ ان ایلیمنٹس کو آڈر کرتے ہیں یعنی کہ اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آڈر میں ہماری مثالیں جو ہوں گی سارٹنگ کے حوالے سے وہ جنرلی آسان تو نہیں البتہ یہ کہ ان میں کیز جو ہے وہ کافی آبیس ہوں گی وہ اسٹرنگس جنرلی ہوں گے یا نمبرس ہوں گے لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں کہ صرف ہی شارٹ کے حوالے سے کارآمد ہوں گے یا نمبرز ہی ہوں گے لیکن ان جنرل یہ دو چیزیں ہی ہیں جن کی بنا پہ آپ ڈیٹا سارٹ کرتے ہیں یا ریکڈس کو سوٹ کرتے ہیں فی الحال اب چلیے ہم جو الگس پہلے دیکھ چکے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں تو پہلے ہم جو الگردمس سٹڈی کریں گے یا جو ایکچولی دیکھ چکے ہیں ان کو گروپ کرتے ہیں سلو سورٹنگ الگردمس میں جن میں تین الگریدمس شامل ہیں ببل سورٹ انسرشن سورٹ اور سلیکشن سولٹ یہ وہ تین الگس ہیں جو کہ جب ہم نے ڈیٹا سٹرکچرز میں بھی سارٹنگ کے حوالے سے بات شروع کی تھی تو پہلے ان تین الگردمس کی ڈسکشن کی تھی اور بلکہ ان کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیل گفتگو بھی کی اور اس کی تفصیل مثالیں بھی دیکھی ان کو ہم نے تصویری خاکوں سے ان الگمس کو چلایا بھی تھا یہاں پہ ان کی گروپنگ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ صرف سلو ہیں یا ان کے نام میں کوئی خاصیت ہے یا جس طرح یہ کاروائی کرتے ہیں اس میں کوئی خاصیت ہے بلکہ یہاں پہ سمپلی یہ کہ آرڈر کے حساب سے یا یہ جو تھیٹا نوٹیشن ہم نے بنائی ہے یہ تینوں ایلگردمس جو ہیں یہ آڈر ان اسکوئر الگردم ہیں اب ایسا کیوں ہے جب ہم ان ایلگردمس کو دیکھیں گے تو یہ اتنے سمپل سے ہیں کہ دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا ایسا کیوں ہے یعنی کہ اگر ہم اس کے انالسس کریں تو یہ تینوں ایلگمس جو ہیں, order n بنتے ہیں تو آئیے ہم ان ایلگردمس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ یہ کاروائی ذرا مختصر سی ہوگی کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے یہ کافی تفصیل سے الگ کو دیکھا بھی تھا ان کی ہینڈ ایکسیکیوشن بھی کی تھی تصویری خاکوں کی مدد سے اور پھر ہم نے اس کا ایکچول کوڈ بھی دیکھا تھا یا یہ کہ ہم نے سی پلس پلس کوڈ دیکھا تھا تو آئیے ان ایلگر کی جانب ببل سورٹ سکین دی ارے یعنی کہ ببل سورٹ اگر آپ نے کرنا ہے ایک ارے کو آفرز کریں اس میں نمبرز ہی ہیں یا وہ کیز ہیں تو آپ کریں یہ کہ سکین کریں اس ارے کو اور یہ کیسے کہ آپ جنرلی ایک لوپ چلائیں گے جو کہ شروع سے لے کے آخر تک چلے گا اب آپ ہر سکین میں یہ کریں گے کہ وین ٹو items آئٹمس آر فاؤنڈ دیر آر آؤٹ آف آرڈر سواپ یہ کیا ہوا اب یاد کریں کہ ببل ساٹ کرتا کیا تھا کہ اگر ہم i کا لوپ 1 سے n یا 2 سے n چلاتے تھے تو i اور i پلس کو ہم کمپیر کرتے تھے یعنی کہ وہ دو ایلیمنٹس یا وہ دو کیز اور اگر ہم فرض کریں آرڈر میں یا انکریز آرڈر میں سارٹ کر رہے ہیں اور i 1 ون آئٹم جو ہے وہ آئی سے چھوٹا ہے تو ہم اس کو سوپ کر دیتے تھے کہ چھوٹا جو ہے وہ آئی پہ آ جائے اور بڑا جو ہے ان دونوں میں وہ i 1 پہ چلا جائے پھر ہم اگلا پیئر لیتے اس کے بعد پھر اس سے اگلا اور یوں ہم بالکل ارے کے آخر تک جاتے تھے البتہ یہ کاروائی ہمیں بار بار کرنی پڑتی تھی جو کہ آخری بار repeat انٹل all consecutive items آر ان order اور یہاں پہ میں آپ سے سمپلی یہ کہوں گا کہ اگر آپ ببل شارٹ الگم دیکھیں جو ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم نے کیا تھا اس میں اصل میں دو لوپس تھے آئے اور جے لوپ اور ان لوپس کو اگر آپ انالیس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یقیناً بات سامنے آئے گی کہ وہ آرڈر n اسکوئر الگریدم بنا Aage chale insertion sort assume that a1 dot dot I minus 1 have already been sorted insert a sub i into its proper position in this sub array and create this position by shifting all larger elements to the right. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ تاش کے پتوں کی مثال دی تھی کہ فرض کریں آپ کو تیرہ پتے دیے جاتے ہیں اور آپ ان کو انکریزنگ آڈر میں اپنے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ سب سے چھوٹا کارڈ فرض کریں آپ شروع میں رکھ لیتے ہیں یا جو بھی کارڈ ہے اس سے پہلے کارڈ سے اگلا جو کارڈ ہے اس کو آپ لیتے ہیں اور اس کو پہلے کارڈ سے کمپیر کرتے ہیں اگر تو وہ چھوٹا ہے تو اس کو آپ سب سے پہلے لے آتے ہیں اس کے بعد آپ تیسرا کارڈ دیکھتے ہیں اور تیسرے کو دیکھ کے آپ جانچتے ہیں کہ پہلے دو کارڈ جو ہیں یہ تیسرا کارڈ ان کے شروع میں ان کے درمیان میں یا ان دونوں کے بعد میں آئے گا اور جو بھی بات بنتی ہے وہاں پہ آپ اس کارڈ کو رکھ دیتے تھے پھر آپ چوتھا کارڈ لیتے ہیں اور اس چوتھے کارڈ کو پہلے تین کارڈ کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چوتھا کارڈ پہلے تین کارڈز میں کہاں جائے گا شروع میں پہلے اور دوسرے کارڈ کے درمیان یا دوسرے اور تیسرے کارڈ کے درمیان یا تیسری تیسرے کارڈ سے آخر میں پھر یہی کاروائی آپ نے پانچویں کارڈ کے ساتھ کی اب اگر آپ ارے کے حوالے سے دیکھیں تو کارڈز جو ہیں وہ سمپلی اب اس ارے کے ایلیمنٹس ہیں تو یہ کاروائی آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں جہاں تک ارے 1 تھرو i 1 ون میں انسرٹ کرنے کا معاملہ تھا اب اگر آپ کارڈس یا تاج کے پتوں کے مثال سامنے نہ رکھے اور واپس اپنی ارے پہ آ جائیں تو وہاں پہ یہ کرنا پڑا کہ A آئی کو انسرٹ کرنے کے لیے ہمیں a ون تھرو i مائنس میں سے کچھ ایلیمنٹس کو رائٹ right شفٹ کرنا پڑتا اور پھر اس کی جگہ بنتی ہے اور پھر ہم اس ایلیمنٹ کو اپنی جگہ پہ لگا دیتے ہیں وہاں پہ بھی دو لوپس بنے تھے ایک لوپ جو ہے وہ یہ آئے کو آگے بڑھاتا ہے یعنی کہ ہم اے آئی آئی پلس والے کارڈس یا نمبرس کو دیکھتے ہیں اور دوسرا لوپ جو تھا وہ تھا انسرٹ کی بنا پہ یا انسرٹ کرنے کی خاطر جو ایلیمنٹس کو شفٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ یہ الگریدم کتاب میں دیکھیں یا اپنی ڈیٹا اسٹرکچرس کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ دو لوپس نظر آئیں گے ایک لوپ دوسرے لوپ کے اندر اور انالسس کے حوالے سے یہ بھی ایک آڈر n اسکوئر الگردم بن جائے گا جیسے کہ میں نے عرض کیا یہی وہ آرڈر ہے جس کی بنا پہ ہم ببل اور انسرٹ شارٹ کو اکٹھا سمجھتے ہیں کہ دونوں ایلگریڈمس آرڈر n اسکوئر الگمس ہیں جو تیسا algorithm order n-square پہلے ہم نے discuss کیا تھا وہ تھا selection sort اور وہ یوں. Assume that a1 through i-1 contain the i-1 smallest elements in the sorted order. Find the smallest element in a i through n and swap it with a i. سلیکشن سوٹ بھی ایک سمپل سا ایلگردم تھا اس میں بیسکلی ہم جتنی ہماری رے ہے اس میں سے سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ڈھونڈتے تھے اور اس کو شروع میں لے آتے تھے جب سب سے چھوٹا پہلی پوزیشن پہ آ گیا تو اب بکیا رے میں جو این مائنس ون یا آبجیکٹس یا کیز رہ جاتی تھیں ان میں سے جو سب سے چھوٹی اب ہے اس کو ہم چنتے تھے اس کو ہم ارے پوزیشن ٹو پہ لے آتے تھے ایکچولی سواپ کر لیتے تھے پھر بکیا این 2 ٹو میں سے سب سے چھوٹا ایلیمنٹ ڈھونڈا جس کی بنا پہ اس ایلگریدم کا نام جو تھا وہ سلیکشن آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ بھی کافی آسان ایلگردم ہے Analysis کے حوالے سے پھر یہاں پہ وہی وہ دو لوپس آ رہے تھے جس کی بنا پہ یہ بھی آرڈر بنا تو اب بات یہ سامنے آئی کہ ہمارے پاس تین سے ہیں جو کہ سلو ہیں یعنی کہ اوڈر ان اسکوئر الگریدمس ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس سے بہتر الگردم جو ہے وہ ہم تلاش کریں ایک نہیں بلکہ زیادہ یہاں پہ میں نے شروع میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اصل میں کافی بہتر الگریدمس پہلے سے موجود ہیں ان میں سے اکثر کو تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نہ صرف اس کورس میں بلکہ اس سے پہلے ی کورس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے مر سارٹ کی بات کی تھی اور اس کے انالیس جب نے ہم, ہم نے کیے تو وہ نکلا ایک اس سے پہلے بھی ہم اس طرح کے ایلگریدمس اور بھی دیکھ چکے ہیں جن میں ہیپس سورٹ ایک الگردم تھا یاد ہے ہم نے ڈیراسٹرکچر میں ہیپس کے بارے میں بات کی تھی وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں ہیپ جب بن جائے تو اس اس ہیپ کو استعمال کر کے مین یا میکس ہیپ جو بھی آپ بنائیں ایکچولی آپ ڈیٹا سارٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اس کا انالیس بھی تھوڑا سا کریں گے اور دوبارہ دوہرائیں گے کہ وہ ایلگر کیسے کام کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو تیسرا ایلگردم ہم اب اس دفعہ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں وہ ہے کوک سورٹ یہاں پہ بھی ایلگریدم کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے اور دوسرا اس کے انالیس تو پہلے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں ہیپ سورٹ اور چند باتیں جو ابھی میں سلائیڈس پہ آپ کو دکھاؤں گا یہ تو ایسے لگے گا کہ جیسے ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر والی باتیں یہاں پہ دوبارہ دہرا رہے ہیں لیکن یاد دہانی بھی ہو جائے گی اور یہ بھی کہ یہ الگریدم کام کیسے کرتا ہے یہ دوبارہ سے ذہن نشین ہو جائے گا تاکہ انالسس کے وقت ہمیں آسانی ہو تو اب آئیے ہم ان آڈر آرڈرس کی جانب چلتے ہیں کچھ تمہید کی بنا پہ جو کہ میں نے ان سلائڈس میں پیش کی ہے ایزی ٹو امپلیمنٹ بٹ دے رن تھریٹرس کیس یہ جو ابھی تین ایلگردمس ہم نے سلو ایلگریدمس ڈسکس کیے آسان ہے امپلیمنٹ کرنے میں لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مر سارٹ ہیپ سارٹ کوئک سارٹ اتنے مشکل نہیں تو خیر فی الحال جو بات سامنے ہے کہ بھائی یہ تینوں ایلکمس جو ہیں یہ آرڈر این اسکوئر ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بہتر الکردمس تلاش کریں اس کی خاطر جو بات میں نے کہی کہ وی array of numbers in theta n log n time we will study two others heap sort and quick sort a heap A heap is a left complete binary tree that conforms to the heap order. یہ heap order جو ہے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور اس کو امید ہے کہ اب آپ کو کافی حد تک سمجھ بھی آگئی ہوگی. The heap order property یہ کیا ہے؟ In a mean heap for every node x the key in the parent is smaller than or equal to the key in x. ادر وڈ دا پیرنٹ نوڈ ہیز کی اسمالر دین اور جہاں تک ہیپ کا تعلق ہے یا اس ہیپ پراپرٹی کا جیسے کہ میں نے کیا ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم نے کافی تفصیل سے یہ گفتگو کی تھی من ہیپ اور میکس ہیپ بلکہ وہاں پہ ہم نے کمپلیٹ بائنری ٹری کو استعمال کر کے یہاں پہ میں نے لیفٹ کمپلیٹ بائنری ٹری کی بات کی ہے اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ ہیپ والا ٹری ذہن میں لائیں دوبارہ تو اس کے جو لیفٹ تھے وہ سارے کمپلیٹ تھے اور اگر کوئی نوڈ ہے جس کا لیفٹ یا رائٹ right چائلڈ نہیں تو وہ ٹری کی دائیں جانے خیر یہ مثال میں ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ یہ لیفٹ کمپلیٹ نوڈ کیا آ, ٹری کیا ہے بات یہ تھی کہ ہیپ کو امپلیمنٹ کرنے کے حساب سے یہ جو ایک اریس سٹرکچر ہے جس میں ایلیمنٹ آئے اور اس کے دو چلڈرن ٹو آئی اور ٹو آئی پلس ون پہ موجود ہیں اس سے یہ ہیپ سٹرکچر جو ہے انتہائی افیشینٹلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ افیشینسی چاہیے کیونکہ ہم نے نہ صرف ہیپ کو اور چیزوں میں استعمال کرنا ہے مثلا پرائرٹی کیو بلکہ یہاں اب ہم اس کو سولٹنگ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سولٹنگ کے حوالے سے یہ ہی پراپرٹی ذرا دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے اور وہ یہ تھی کہ کسی نوڈ میں اگر ایک آئٹم ایکس ہے ڈیٹا value ہے تو اگر آپ من ہی بنا رہے ہیں تو اس کے دو چلڈرن ہیں یہ بائنری ٹری کی فارم میں اس کے دو چلڈرن جو ہیں ان میں ویلوز جو ہیں وہ اس ایکس سے بڑی ہوں گی یا اس کے برابر ہوں گی آپس میں دونوں چلڈرن کے بارے میں نہیں صرف پیرنٹ کے ساتھ یہ کاروائی ہوگی کہ پیرنٹ جو ہے وہ اپنے دونوں چلڈرن چائلڈ نوٹ سے چھوٹا ہوگا اگر وہ من ہیپ ہے اور بڑا ہوگا اگر وہ میکس ہیپ ہے میکس ہیپ کے حوالے سے یہاں پہ صرف یہ فرق آتا ہے کہ جو پیرنٹ نوٹ ہے وہ ایک ڈیٹا آئٹم رکھتا ہے جو کہ دو چائلڈ نوٹ جو اس کے ہیں اگر دو ہیں تو ان سے وہ بڑا ہوگا آئیے میں آپ کو تصویری خاکہ دکھاتا ہوں ایک ہیپ کا جس کو دیکھ کے آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ اس میں ہیپ آرڈر کیا ہے بلکہ وہ ارے اسٹوریج بھی آپ کو نظر آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے ایک ہیپ بنائی ہے یہ من ہیپ ہے اور میرے پاس نمبرز ہیں 13, 21, 16 سے لے کے 32 اس کو میں نے ایک ارے میں ڈالا ہے اور یاد ہے ہم کیوں ارے پوزیشن 1 سے شروع کر رہے تھے یہاں پہ اصل میں وہ سی پلس پلس والی بات آ گئی الدمکلی ضروری نہیں کہ آپ اس کو زیرو پوزیشن سے نہ شروع کریں البتہ جو چیز دیکھنے والی ہے کہ یہاں پہ اب وہ ہی پراپرٹی اس ٹری لائف اسٹرکچر میں ہے کہ ہر لیول پہ نوڈ جو بھی ہو اس میں جو ویلو ہے وہ اس کے دو چلڈرن نوٹ جو ہیں ان سے بڑی ہے کیونکہ یہ من ہیپ ہے جہاں تک سورٹنگ کا تعلق ہے تو اصل میں یہ ٹو اسٹیپ پروسیس تھا کہ آپ کے پاس ایک ارے ہے ارے پہلے آپ ایک ہیپ کی فارم میں بناتے ہیں یعنی کہ وہ بلڈ ہیپ پروسیجر استعمال کر کے اس کی پہلے ایک ہیپ بناتے ہیں اور پھر آپ اپنا سورٹنگ پروسیجر شروع کرتے ہیں بلڈ ہیپ جو تھا وہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر میں کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا اور وہاں پہ اصل میں اس کے کچھ انالیس بھی کیے تھے یاد ہے کہ میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ لینئر ٹائم ایلگردم ہے یہاں پہ ہم دوبارہ بلڈ ہیپ کے بارے میں انالسز کے حوالے سے بات کریں گے البتہ سورڈنگ کے حوالے سے ایک دفعہ ہماری منیمم ہیپ بن گئی تو پھر کاروائی تھی کہ روٹ کا ایلیمنٹ نکالو اس کے بعد ہیپ کو دوبارہ ہیپفائی کر کے ہیپ بنا دو تاکہ ہیپ آرڈر مینٹین رہے اور پھر اگلا ایلیمنٹ نکالو اور پھر جو بکیا ایلیمنٹ رہ جاتے ہیں ان کی دوبارہ ہیپ بنا لو اور یوں یہ کاروائی کرتے جاؤ آپ کے پاس ڈیٹا سورٹ آرڈر میں آ جائے گا کاروائی کے حوالے سے تھوڑی سی اور تفصیل ہمیں ڈسکس کرنی ہوگی آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو میں آج تو یہ بات نہیں کروں گا آپ ڈیرا سٹرکچرز کے نوٹ سے یا کتاب میں ہیپ سارٹ کے بارے میں دوبارہ پڑھیے تاکہ ہم جب دوبارہ گفتگو آئندہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے تو بات سامنے واضح طور پہ سمجھ بھی آئے گی اور انالسس میں آپ کو آسانی بھی ہوگی اگلے لیکچر تک خدا حافظ